أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مِمَّا كسبوا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 قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولوا نفترى على الله كذبا فايشئ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله والکافرون فرون عذاب آذا شدید مقصد سورہ حامیم شورا کا نفی شرک فی دعا کی اور شرق فی دعا پر وارد ہونے والے تین مزید شبہات کے جوابات اس صورت میں دیے جاتے ہیں حوامی میں صبا کا ایک مقصد ہے كہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعوی حامی مومن میں ذکر کیا گیا تفصیلا سورہ حامی سجدہ میں اس دعوے پر وارد ہونے والے چار شبہات کے جوابات دیے گئے ایک شبہ کہ آپ کی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی آیت نمبر پانچ میں اس کا جواب دیا کہ میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں دوسرا جواب تم کہتے ہو کہ بابا کوئی کام نہیں آتا اور وہ کوئی حاجت پوری نہیں کرتا فلاں شخص کو تو لٹا کر لے جایا گیا تھا بابا کے پاس وہاں سے تو وہ چل کے آیا ہے بابا خواب میں آتا ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو آیت نمبر پچیس میں جواب ہے وقت نالحم قرآن یہ شیاتین ہیں اور شیاطین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ استعمال کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم جگہ جگہ اس کے اس کی مثالیں اور اس کے نمونے یہ ہم بیان کر چکے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اس کی بیوی کے گلے میں ایک تار اس نے باندھا ہوا تھا عبداللہ ابن مسعود نے اس تار کو ہاتھ ڈالا اور اسے کاٹ دیا ان کی بیوی نے کہا کہ اس تار میں تو میرے لیے دم کیا گیا تھا خیتن لی عرقی فی عبدالیہ بن مسود نے کہا کہ عبداللہ بن مسود کا گھر یہ شرک سے پاک ہے تو اس نے کہا کہ میں تو فلاں یہودیہ عورت کے پاس جاتی تھی اسلام سے پہلے تو میری جب آنکھیں دکھتی تھیں تو میں اس کے پاس جاتی تھی اور وہ میرے میری آنکھوں میں دم کرتی تھی اور وہ ٹھیک ہو جاتی تھی عبداللہ بن مسود نے کہا کہ شیطان ابلیس یہ انسان کی انسان کے بدن میں یجری مجردم خون کی طرح دوڑتا ہے تو ایک جگہ کو وہ دبا لیتا ہے ایک جگہ کو وہ زخمی کر دیتا ہے تو دوسری جانب اس کے دل میں پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں پیر یہ بڑا پہنچا ہوا ہے اور فلاں قبر کے پاس چلے جاؤ فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ اور جیسے ہی وہاں پہ جاتا ہے تو شیطان اس کی وہ دکھتی رق کو چھوڑ دیتا ہے اس جگہ میں جو وہ دراندازی کرتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ابلیس طرح طرح کے اتکنڈوں سے لوگوں کے عقیدے یہ برباد کرتا ہے انسان نے جب قرآن پڑھا ہو تو یہ تمہارے پاس سفید داڑھی میں پگڑی پہن کر سفید لباس میں ملبوس اور بڑے ہی خوشنما انداز میں آ جائے اور تمہیں وہ شرک کی بات بتائے تو تم اسے قرآن اور سنت پر تولو قرآن اور سنت پر تو اگر وہ حق بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر شرک کی دعوت دے رہا ہے تو تم کہو کہ انسانی لباس میں ابلیس ہے شیطان ہے اور شیطان اسی طرح کرتا ہے تو وقت نالحم قرآن ہم نے ان پر شیاطین مسلط کیے ہیں تیسرا اور چوتھا اعتراض کہ یہ قرآن ہی آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے قرآن بھی عربی آپ بھی عربی آیت نمبر چوالیس میں تو اس کا جواب اگر کسی اور زبان میں آیا ہوتا پھر بھی تم اعتراض کرتے کرتے کہ آجمی و عربی، کتاب آجمی اور پیغمبر عربی اور چوتھا اعتراض کہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں آتا اس کا مطلب یہ کہ تم تھوڑا تھوڑا بناتے ہو اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو جواب حضرت موسا کو یکبارگی دیا گیا تھا کہاں سب نے مانا تھا سورہ شورہ میں اسی دعوے پر مزید تین شبہات ہیں شبہ کہ یہ بات آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑتے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی تو اس اعتراض کے دو جوابات دیے گئے آیت نمبر تین میں اور تیرہ میں ایک یہ کہ یہ وہی ہے یہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں گھڑ رہا بلکہ یہ وہی ہے اور دوسرا جواب کہ تم کہتے ہو کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی بلکہ تمام پیغمبر ان کا دین ایک ہے اصولی باتیں ان کی ایک ہیں ہر پیغمبر کو اللہ نے یہ وہی کی تھی عقیم الدینہ ولا تفرقوفی ہی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں کوئی اختلاف پیدا نہ کرو تمام پیغمبروں کی اصولی باتیں وہ ایک ہیں کسی پیغمبر نے بھی اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی دوسرا اعتراض اس صورت میں کہ تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اس کے دو جوابات ایک جواب ہم نے دیا تھا آیت نمبر چودہ میں وماتفر رقو الماج احم العلم بغم بے نہ یہ باغی ہیں یہ جو اختلاف کیا ہے تو یہ بغات کی طرف سے ہے باغیوں کی طرف سے ضد اور اعنات پر اترے اترے ہوئے حاسدین حسد کرنے والے اور اپنے آپ کو جو علماء کہتے ہیں انہی لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اختلاف کی وجہ کوئی حق پرستی نہیں ہے اختلاف کی وجہ کوئی علمی دلیل نہیں ہے بلکہ بغ بینہم بلکہ حسد ہے اور ضدہ ضدی ہے ضد اور اعینات کی وجہ سے اختلاف پر اتر آئے ہیں اور آج آیت نمبر اکیس میں اس دوسرے شبے کا دوسرا جواب ہے شورخا او تمام علماء آپ کے خلاف ہیں تو علماء کیا ان کا کوئی اور خدا ہے کہ ان کے لیے کسی اور دین کو اس نے بھیجا ہے ہمارے رب نے اور ہمارے خدا نے جو قرآن بھیجا ہے اور پھر اللہ کے پیغمبر نے اسی کتاب کی جو تشریح کی ہے سنت میں ہم تو اسی کے پیچھے چل رہے ہیں ہم تو اسی منزل دین کی تابیداری کرتے ہیں کیا ان کا کوئی اور خدا ہے کہ اس نے کوئی اور شریعت بھیجی ہے یہ جو اختلاف کرتے ہیں تو ان کی کوئی الگ سے شریعت ہے ان کا کوئی اور خدا ہے آیت نمبر اکیس میں یہ دوسرا جواب دیا جا رہا ہے پہلے شبے کے دو جوابات تین تیرہ اور یہاں پہ دو جوابات آیت نمبر چودہ اور آیت نمبر اکیس تیسرا اعتراض کے تمام کتابیں آپ کی خلاف ہیں اس کے پانچ جوابات دیے جاتے ہیں یہاں تک ہم نے تین جوابات ذکر کیے ہیں آیت نمبر دس میں کہ آؤ ایک بات میں ہمارا اختلاف واقع ہوا ہے چلو اللہ کی کتاب میں اس کا حکم ڈھونڈتے ہیں وہ مختلف تمفی ہی منشی فہک مح اللہ دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں وقل آمنت بما انزل من اور تیسرا جواب آیت نمبر سترہ میں اللہ الزیع کتاب بالحقی و المیزان کہ طول کی کتاب اور حق کے ظاہر کرنے والی کتاب تو اللہ نے یہ قرآن بھیجی ہے تو آؤ اس پر فیصلہ کرتے ہیں آج کے درس میں یہ دوسرے شبے کا دوسرا جواب ہے کہ آیا ان کے کوئی حصہ دار ہیں جو ان انوں نے کوئی الگ سے دین جو ہے وہ بنا رکھا ہے جس دین کو اللہ نے اس پر حکم نہیں دیا اللہ نے وہ بھیجا نہیں ہے اور یہ آیت جن علماء نے رد بدعات پر کتابیں لکھی ہیں جیسے امام شاطیبی نے کتاب الاعتصام لکھی ہے اسی طرح مدخل میں ابن الحاج نے لکھا ہے اس سے پہلے کہ الحوادث الحوادث کے نام سے امام ابو بکر ترتوشی اور الباعث اعلیٰ انکار البدا والحوادث ابو شامہ کی ان تمام علماء نے اس آیت کو اصل قرار دیا ہے کہ یہ آیت یہ رد بدعات پر یہ ایک بنیادی آیت ہے ہم جس دین کو جس دین کے پیچھے چلتے ہیں یہ دین تو یہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہے پھر اللہ کے پیغمبر نے اسی دین کی تشریح کی ہے تم جو بدعات کرتے ہو غمی میں خوشی میں غمی میں تم جو بدعات کرتے ہو یہ چہلم ہے یہ جمعہ ہے یہ برسی ہے غمی کے دنوں میں تم یہ جو خیراتیں وغیرہ یہ کرتے ہو کہ یہ پہلے دن کی خیرات ہے اور یہ دوسرے دن کی اور یہ سوم ہے تو آیا یہ اس منزل شریعت میں ہے یہ اللہ کے پیغمبر سے یہ طریقہ کہیں منقول ہے شادی بیاہ میں تم جو خرافات کرتے ہو یہ بینڈ باجوں کی صورت میں کیا یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت میں ہے نمازوں کے بعد جو تم بدعات کرتے ہو خصوصاً مساجد میں فرض نماز کے بعد کوئی ذکر بال جہر کرتا ہے اسی طرح سنت کے بعد اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں تو یہ بدعات اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا اس طریقے پر کی ہے وہاں پہ جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے اور جنازے کے فورن بعد پھر کہتے ہیں دعا کریں تو یہ جنازے میں تم نے مردے کو دعا نہیں دی اللہ مغفر حا ومیتنا تو اب دوبارہ دعا کہاں سے آ گئی اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ مردے کو جلدی دفناؤ اور پھر وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی دائرہ اسقاط کرتا ہے اور کوئی وہاں پہ پھر دعائیں مانگنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں یہ سارے خلاف سنت طریقے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آخر برائی کیا ہے قرآن کہتا ہے کیا کہ ان لوگوں کے حصہ دار ہیں شریک ہیں کہ جن شریکوں نے یعنی اللہ کے کوئی شریک ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی الگ سے دین بنا دیں ہمارے خدا نے اور ہمارے رب نے تو ہمارے لیے جو شریعت مقرر کی ہے تو اس مقرر کردہ شریعت میں تو ہمیں اگر ہے تو ہمیں بھی دکھا دو ہمیں بھی بتا دو ہم بھی اس پر عمل کریں گے لیکن آیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک اور حصہ دار ہے کہ انہوں نے کوئی الگ سے دین مقرر کیا ہے تو قرآن یہاں پہ اس کی تردید کرتا ہے جی لهم لهم من ما لم به اللہ کیا ان کے لیے شرکا او حصہ دار ہیں کہ جنہیں اللہ نے حلال اور حرام کا اختیار دیا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار آپ لوگوں کے پاس ہے اور چلیں آپ بھی جو عقیدہ آپ جائز کرنا چاہیں اسے جائز قرار دیں اور جو عقیدہ آپ ناجائز قرار دیں اسے ناجائز قرار دیں اور قرآن مجید نے اس چیز پر نہایت سختی سے تردید کی ہے یہی وجہ ہے کہ حلال اور حرام کی اتھارٹی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے یہ بات یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے جس طرح یہ اللہ کی دیگر صفات ہیں تو اسی طرح محلل اور محرم حلال کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر حلال اور حرام کا یہ اختیار یہ پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے پیغمبر صرف اسی حلال اور حرام کا بیان کرنے والا ہے جس طرح دیگر وہی اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں تو اسی طرح حلال اور حرام بھی اللہ کی طرف سے یہ پیغمبر بیان کرنے والا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے سورہ تحریم قرآن میں مستقل یہ سورت اسی پر نازل ہوئی تحریم مانا حرام قرار دینا یہ اللہ کے پیغمبر نے ایک جائز چیز کو اپنے آپ پر بند کر دیا تھا یعنی اپنے آپ پر حرام بھی قرار نہیں دیا تھا بلکہ بند کیا تھا کہ میں اس چیز کو استعمال نہیں کروں گا اور قرآن نے مستقل ایک صورت نازل کی اور پیغمبر کو یہ تمبی دی یا نبی آپ کیسے ایک چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے وہ جو سورہ آراف آیت نمبر 157 میں ہم نے پڑھا تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ پیغمبر ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے مانا یہ کہ اللہ کی طرف سے جو حلال چیزیں مقرر کی گئی ہیں پیغمبر صرف اس کا اظہار اور بیان کرنے والا ہے جو اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں پیغمبر صرف ان کا بیان کرنے والا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے سورہ تحریم کی یہ آیت کہ جس میں اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے خود اپنی ذات پر ایک چیز کو بند کر دیا تھا اور قرآن نے اسی پر تمبی کی ہے کہ پیغمبر ایک چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو آپ اسے اپنے آپ پر کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں تو اسی لیے حلال اور حرام کا اختیار یہ صرف اللہ کے پاس ہے اسی لیے سورہ توبہ آیت نمبر اکیس میں یہود و نصارہ پر یہ رد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہے ابن حاتم نے تو یہی سوال کیا تھا کہ ہم نے تو کبھی بھی انہیں رب نہیں کہا تو رسول اللہ نے یہی جواب دیا تھا کہ کیا وہ جب تمہارے لیے کسی چیز کو حلال حرام قرار دیتے تھے تم اسے حلال حرام کہتے تھے یا نہیں اس نے کہا بالکل کہا یہی اسے ربوبیت کا اور خدا کا درجہ دینا ہے تو اللہ کے بغیر کسی اور کو حلال حرام کا یہ درجہ دینا قرآن یہاں پہ اس آیت میں کہتا ہے کہ آیا ان کے حصدار دار ہیں کہ جو ان کے لیے کوئی نئی شریعت وہ مقرر کرتے ہیں اور ان کے پاس حلال حرام کے اختیار ہے سورہ نحل آیت نمبر 116-117 میں بھی یہی تردید کی گئی تھی کہ مشرقین اپنی طرف سے حلال حرام قرار دیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے یہ یہ یہ عملہم اسی کرام اللہ میں بڑی وضاحت سے کی ہیں کہ جب حلال اور حرام کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اس کا مطلب یہ کہ اصل اختیار حلال حرام کا اللہ کے پاس ہے پیغمبر کی طرف نسبت کی جائے پیغمبر اس کا بیان کرنے والا ہے وہی جو اللہ نے حلال حرام قرار دی ہیں اسی کی نسبت پیغمبر کے نیچے جب مجتہدین ان لوگوں کی طرف کی جائے تو وہ صرف اسی حلال حرام کی تشریح کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ حلال حرام قرار نہیں دے سکتے ہاں یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھے بعض چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں بعض چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک مسئلے میں فقائے کرام کا اختلاف ہمیں سامنے نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں مثلا گھوڑے کا گوشت ہے یا گھوڑے کا ذبح کرنا ہے اور گھوڑے کا گوشت ہے تو اب اس میں ہم فقاہِ کرام کا اختلاف دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے امام شافی کیا اگرچہ حرام کا فتویٰ بھی نہیں لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے وہ اس کی ممانعات کا قول کرتے ہیں امام شافی کہتے ہیں حلال ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں حرام ہے تو آیا یہ کیسے اختلاف ہے کہ ایک چیز کو ایک فقیر حلال کہے اور دوسرا حرام کہے یہ یاد رکھیں حلال اور حرام میں بعض چیزیں منسوس ہیں منسوس یعنی قرآن سے ثابت ہیں ان کی حلت اور ان کی حرمت سنت سے ثابت ہیں ان کی حلت اور ان کی حرمت بعض چیزیں وہ اشتہادی ہیں یعنی قرآن اور سنت ان میں واضح نہیں ہے فقاہ کرام وہ اشتہاد کرتے ہیں اس میں جس طرح دیگر مسائل میں وہ اشتہاد کرتے ہیں تو جو اشتہادی مسائل ہیں تو اشتہادی مسائل میں جو حلال اور حرام کا حکم فقحا کی طرف سے لگایا جاتا ہے تو یاد رکھے اس میں اختلاف ممکن ہے جو منسوسی حلال حرام ہے ان میں کوئی بھی فقی کوئی بھی امام وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میتا مردار ایک کہتا ہے کہ یہ حلال ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا بلکہ ساروں کے نزدیک حرمت علیکم مردار حرام ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بہنے والا خون ہے بوقت وقت زبا یہ حلال ہے بلکہ وہ حرام ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں وجہ یہ کہ وہ نس سے ثابت ہے اسی طرح سنت سے جو چیزیں وہ نس سے ثابت ہے اس میں کوئی فقی کوئی عالم وہ اختلاف نہیں کر سکتا ہاں جو اجتہادی مسائل ہیں اجتہادی مسائل میں پھر ان کے درمیان اختلاف وہ آتا ہے وہ آ سکتا ہے تو یہاں پہ قرآن مجید کہتا ہے ام لہم شرکا او یا آیا ان کے حصہ دار ہیں آیا ان کے شریک ہیں شرع لہم میں ندینی کہ انہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے کہ انہوں نے مشروع کیا ہے جائز کیا ہے ان کے لیے مشروع کرنا جائز کرنا کہ جنہوں نے مشروع کیا ہے ان کے لیے جنہوں نے جائز قرار دیا ہے ان کے لیے نے دین میں سے ماں وہ چیزیں لم یق عدم بہ اللہ کہ جس کی اجازت نہیں دی اللہ نے اللہ نے ایک چیز کی اجازت نہیں دی قرآن میں پھر اللہ کے پیغمبر نے سنت میں اس کی اجازت نہیں دی تو کیا ان کے حصہ دار ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے دین میں سے کوئی اور چیزیں مقرر کی ہیں مثلا آج ہم بہت سارے ایسے خود ساختہ عقیدوں پر تردید کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں وجہ یہ کہ اگر وہ عقیدہ قرآن اور سنت نے نقل کیا ہوتا تو واضح دلیل ہوتی جو لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی ابھی اس اگلے مہینے یہ عید میلاد النبی یہ ایک بےاتی رہی ہے تو وہاں پہ پھر لوگ طرح طرح کی آیات سے استدلال کرتے ہیں قل بفضل اللہ کہ قرآن کہتا ہے کہ اس پر خوش ہو جاؤ تو وہاں پہ خوشی کا لفظ آیا ہے تو انہوں نے اس سے میلاد بنا دیا ہے یہ اگر حالانکہ چودہ سو سال میں اس آیت سے کسی نے استدلال نہیں کیا لیکن آج کے مبتدئین کرتے ہیں بدعات کرنے والے ان سے صحابہ کرام نے استدلال کیوں نہیں کیا اللہ کے پیغمبر کی میلاد پہ خود رسول اللہ نے اپنی میلاد کیوں نہیں منایا یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے ام لہم آیا ان کے لیے حصدار ہیں اور یہاں پہ حصداروں سے مراد وہی کہ ان کے مولوی ان کے پیر کہ جن کو انہوں نے رب کا درجہ دیا ہے اور انہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے من الدین دین میں سے مالم یا وہ جو اللہ نے حکم نہیں دیا اس پر تو اب سوال آتا ہے کہ ان کا اتنا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے گویا کہ اپنے اس عمل کے ذریعے یہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک ٹہرایا ہے تو اللہ انہیں ہلاک کیوں نہیں کرتا اور یہ سوال یہی صورت میں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے تو وہی جواب ہے کہ اگر اللہ سے اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ فیصلہ عذاب کی تاخیر پر کہ عذاب اپنے وقت پہ آئے گا یہ فیصلہ اگر پہلے سے نہ ہوا ہوتا تو کب کا ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا ولولا کلمت اور اگر نہ ہوتی یہ بات الفصلی فیصلہ کرنے والی اگر فیصلہ کرنے والی بات یہ پہلے سے نہ گزری ہوئی ہوتی اور وہ فیصلہ کرنے والی بات وہ کیا ہے کہ عذاب اپنے وقت پہ آئے گئے تو اسی لیے مانا کرتے ہیں اور اگر نہ ہوتی یہ بات فیصلہ کرنے والی عذاب کے تاخیر پر اگر یہ بات پہلے سے مقرر نہ کی گئی ہوتی لقد یا نہم تو ضرور بضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ابھی کے ابھی ابھی کے ابھی ان کے درمیان فیصلہ وہ کر دیا گیا ہوتا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عذاب عَلِيمٌ اور بے شک ظالم ان کے لئے عذاب دردناک ہے اس آیت پر علامہ ابن تیمیہ نے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْذَمْ بِهِ اللَّهِ جیسے میں نے کہا کہ جن علماء نے رد بداعات پر کتابیں لکھی ہیں یا اسی طرح اپنی کتابوں میں انہوں نے مزامین لکھے ہیں وسائت کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے۔ جیسے مثلا علامہ ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں مجموع الفتاوی میں کہ یہ العبادات والديانات والتقربات متلقات عن الله ورسوله عبادتیں دین کا کام یہ اللہ کا قرب تلاش کرنا یعنی ثواب کے کاموں میں یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے اخذ کیے جاتے ہیں فلحِ صلی دن شعبتا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو عبادت کہے جیسے مبتدعین آج کل بدعت کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو عبادت کہے یا اللہ کے تقرب کا ذریعہ کہے کہ اس میں ثواب ہے اور کیا برائی ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت قرار دے یا ثواب کا کام قرار دے اللہ بدلیل شرعین مگر اس کے پاس شرعی دلیل ہوگی اور اسی طرح علما کہتے ہیں فل عبادا تو مبنا توقیفل اتباع ابن تیمیہ کہتے ہیں اپنی ایک اور کتاب میں فل عبادت مبنافای لا وبت عبادات اس کا دار و مدار اتباع پر ہے اور توقیف پر ہے شریعت کی طرف سے جو چیز مقرر کی گئی ہے عبادت اسی کو کہا جائے گا یہ خواہش اور بدعت کا نام نہیں ہے اسی لیے ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں جامع رسائل میں فمن ترك شرع الانبياء जिसने پیغمبروں کی شریعت کو ترک کیا اور اس نے اپنی طرف سے ایک کام جو ہے وہ گھڑا ایک بدعت وہ گھڑی تو فشرعه باطل لا يجوز اتباعه اس کی بدعت وہ باطل ہے اور اس کی تابعداری وہ نہیں کی جائے گی اور وہ یہی کہتے ہیں و اتباع ما شرعه من الدين هو ما اتى به من الكتاب والسنه جس چیز کو اللہ نے مشروع قرار دیا ہے تو وہ کیا ہے وہ کتاب و سنت کی تاب ہے اسی طرح دیگر علماء نے اس پر کافی وضاحت کی ہے کافی وضاحت کی ہے جیسے علامہ ابن تیمیہ وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی تابداری یہ لازم ہے حلال وہی ہے کہ جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے حرام وہی ہے کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے دین وہی ہے کہ جو اللہ نے مشروع قرار دیا ہے ومن سے اور پیغمبر کے علامہ خواہ علما ہوں مشائق ہوں عمراں ہوں بادشاہ ہوں ان کی تابداری تب تک واجب ہے جب ان کی تابداری وہ اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کی تابداری کے مطابق ہو ورنہ اگر اس سے متجاوز ہو تو یاد یہ ام لہم شرکاؤ شرعو لہم من الدینی ما لم یعظم به اللہ تو یہ ایک طویل مضمون ہے بطور نمونہ یہ چند حوالے تاکہ آپ کو اس آیت کی جو اہمیت ہے تو وہ سامنے آ جائے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور بے شک ظالم ان کے لئے دردناک عذاب ہے اب اس آیت میں تخویف تر عالمینا تخویف ہے اور بشارت بھی ہے تخویف منکرین کے لیے اور بشارت ماننے والوں کے لیے تم دیکھو گے ظالموں کو والے ان اعمال سے جو انہوں نے کیے ہیں یعنی ظالموں کو بروز قیامت تم اپنے اعمال سے ڈرتے ہوئے دیکھو گے وہ وبا کے اور یہ وہ کے اور یہ جو عذاب ہے واقع عمب یا یہ جو کسب ہے ان کا واقع عمب تو یہ واقع ہونے والا ہے یہ نازل ہونے والا ہے ان پر یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے یہ برے اعمال کیے ہیں اور برے عقیدے اور بدعات اختیار کی ہیں تو ان پر ان اپنے برے اعمال کا جو وبال ہے تو یہ لا محالہ ان پر واقع ہو گیا ہے ان پر پڑھنے والا ہے ترز الظالمین مشفقین مما كسبوا تم دیکھو گے ظالموں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اپنے ان اعمال سے جو انہوں نے کیے ہیں وهو واقع بهم اور ان کے یہ اعمال یہ پڑھنے والے ہیں ان پر یعنی یہ ان کے گلے میں ہی پڑھنے والے ہیں اور ان کے گلے کا توق بننے والے ہیں اب بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اللہ کی توحید کو مانا قرآن کو مانا وعمل الصالحات اور عمل کیا نیک پیغمبر کی تابے داری کے مطابق اخلاص کے ساتھ فی روضات الجنات تو وہ جنت کے سبزہ زاروں میں ہوں گے جنات باغات میں تو وہ جنتوں کے سبزہ زاروں میں ہوں گے روضات یہ روضہ کی جمع ہے اور یہ باخ کو کہتے ہیں سبزار کو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنا <الْجَنَّة> میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے تو یہ جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ ہے تو فی روزات الجنات تو وہ جنتوں کے سبزہ زاروں میں ہوں گے وہ باغات کے سبزہ زاروں میں ہوں گے لہما شاون رب ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی کہ جو یہ چاہیں گے آئندربہ اپنے رب کے پاس ذالک ہو فضل الکبیر اور یہ جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے یہ نعمتوں کا دیا جانا ہول فضل الکبیر تو یہ بہت بڑا فضل ہے ذالک یہ وہ نعمت ہے یہ وہ نعمتیں ہیں یو بشر اللہ کہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو آمنوا وہ بندے کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی توحید پر اللہ کی کتاب پر وہ عاملحات اور عمل کیا ہے نیک اسکم الجرن المد تفل قربا اب اس جملے کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے عام طور پہ دنیا میں طریقۂ کار یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی شخص وہ خوشخبری لے کے آتا ہے پشتوں میں ہم اسے زیرے کہتے ہیں جب بھی کوئی شخص وہ کوئی خوشخبری لے کے آتا ہے تو عام طور پہ لوگ اسے خوشخبری سنانے کی وجہ سے لوگ اسے تحفہ دیتے ہیں لوگ اسے خوشی کی وجہ سے ایک انعام دیتے ہیں یہ دنیا کا طریقہ ہے اور یہ جائز بھی ہے یہ دنیا کا ایک عام طریقہ کار ہے تو یہاں پہ یہ اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری اور یہ بشارت یہ لوگوں کو سنائی غالکل لدی و بشر اللہ کہ یہ وہ خوشخبری ہے یہ وہ نعمت ہے کہ خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو انہیں جو ایمان لائے ہیں اور عمل کیا ہے نیک تو اب اس میں رسول اللہ اپنی طرف سے اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ یاد رکھے میں تم لوگوں سے اس خوشخبری پر یعنی خوشخبری تمہارے فائدے کے لیے میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن اس خوشخبری پر میں تم لوگوں سے کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتا میں تم لوگوں سے کسی لالچ کا متمنی نہیں ہوں کسی لالچ کا تقاضا میں نہیں کر رہا کسی لالچ کی بنیاد پہ میں تم لوگوں کو یہ خوشخبریاں نہیں سنا رہا ہاں البتہ اتنا میرا حق بنتا ہے کہ میں تم لوگوں سے اس بات کا تقاضا کروں کہ اگر کچھ اور اگر نہیں مانتے نہ مانو لیکن کم از کم میری قرابتداری اور میری رشتے داری کا لحاظ تو کرو دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی رشتے داری کا لحاظ کرتے ہیں اجر تو میں تم لوگوں سے نہیں مانگ رہا لیکن کم از کم میری رشتے داری اور میری قرابتاری کا تو لحاظ کرو قل کہہ علیہ اجرن میں نہیں مانگتا تم لوگوں سے اس بیان پر اجرن کوئی مزدوری کوئی بدلہ قرآن کے بیان پر میری تم لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ وہ جو میں نے تم لوگوں سے مانگا ہے تو وہ بھی اپنے پاس رکھو کل ماسال تو کم اجرن فہو میں نے اگر تم لوگوں سے کوئی چیز مانگی ہو تو وہ اپنے پاس رکھو سورہ سبایت نمبر سینتالیس میں تو میں تم لوگوں سے کوئی چیز وہ نہیں مانگتا لاس الکم علیہ اجرن یہ اللہ بان لاکن کے ہے اللہ بمانے لاکن کے اور لاکن یعنی استثنا منقطع تو مانا یہ فلقربا لیکن محبت محبت دوستی فلقربہ رشتے داری کی وجہ سے لیکن رشتداری کی وجہ سے جو محبت ہے تو کم از اس کم اس, اس کا متمنی ہوں کہ کم از کم اس کی بنیاد پر تو تم لوگ میرا لحاظ کرو مانتے ہو ٹھیک ہے نہیں مانتے نہیں مت مانو لیکن کم از کم رشتے داری کا تو لحاظ کرو رشتے داری کا تو لحاظ کرو میں تم لوگوں کو قرآن جیسی دولت یہ تم لوگوں کو دے رہا ہوں اور جو ابدی نجات ہے اور کامیابی کا راستہ ہے وہ تم لوگوں کو بتلا رہا ہوں یہ سب کچھ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اس خیر اور احسان کا میں تم لوگوں سے کوئی بدلہ وہ نہیں مانگتا لیکن کم از کم تمہارے اور میرے درمیان نصبی اور خاندانی تعلقات ہیں اسی لیے تمام عرب کے جتنے قبائل تھے اللہ کے پیغمبر کے اور قریش کے ان تمام لوگوں کے ساتھ وہ رشتے ناتے تھے تو اللہ کے پیغمبر بھی یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ میرے نصبی اور خاندانی تعلقات ہیں کسی کے ساتھ قریب کے کسی کے ساتھ دور کے کم از کم ان کو تو نظر انداز مت کرو کہ آخر تم لوگ اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو اور بسا اوقات ایک بے چار چیز میں بھی تم ان کی حمایت کرتے ہو کیونکہ کہتے ہو کہ یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں تو اگر میرا کہنا نہیں مانتے میری بات نہیں مانتے نہ مانو دین قبول نہیں کرتے میری تائید اور حمایت نہیں کرتے نہ کرو لیکن کم از کم جو میرا ناطا ہے اس کا تو خیال کر کے مجھے تکلیف نہ دو اسی طرح میرے ساتھیوں کو تکلیف نہ دو کم از کم اتنی آزادی تو مجھے دو کہ میں اپنے رب کا یہ پیغام یہ پہنچا سکوں کیا اتنی دوستی اور تعلق کا بھی میں مستحق نہیں ہوں مقصد یہ ہے لاس الکم علیہ اجرن تفلقربا میں نہیں مانگتا تم لوگوں سے اس بیان پر کوئی مزدوری کوئی بدلہ عل المود تفلقربا لیکن محبت فی اس رشتے داری کی وجہ سے رشتداری داری کی وجہ سے کم از کم میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ تم لوگ اس کا خیال رکھو یہ المود فی القربہ اور یہ مانا یہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتے ہیں امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے حدیث نمبر 4818 ان سے جب شاید اس, اس جملے کے بارے میں پوچھا گیا تو ایک مشہور تابی ہے اس کا واقعہ عام جگہ جگہ نقل کر بھی چکے ہیں حجاج ابن یوسف کے ساتھ سعید ابن جبیر سعید ابن جبیر ابن عباس کا شاگرد ہے تو سعید ابن جبیر نے قربا کا معنی کیا کہ اس سے مراد رسول اللہ کے جو اہل بیت ہیں وہ مراد ہے کہ کم از کم میرے اہل بیت کی دوستی کا لحاظ کرو تو سعید ابن جبیر نے کہا کہ قربا عل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ کرو عبداللہ ابن عباس استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ شاگرد عاجل تھا تم نے اس آیت کا معنی کرنے میں تم نے تھوڑی سی جلدی دکھائی ہے اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے رسول اللہ کے قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی قرابتداری تھی کسی کے ساتھ قریب کسی کے ساتھ دور کی لیکن قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ رسول اللہ کی قرابتاری تھی تو اللہ کے پیغمبر سے قرآن میں وہ یہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کے پیغمبر قریش سے عربوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت داری ہے جو رشتے داری ہے کم از کم اس کا لحاظ تو کرو یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی حق تفسیر وہی ہے جو حبر الامہ اور ترجمان عبد عبداللہ ابن عباس نے کی ہے جیسے بخاری نے روایت کیا ہے ہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رسول اللہ کے اہل بیت ان کے ساتھ احسان نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے ساتھ احسان اس پر تو امر کیا گیا ہے ان کا احترام اکرام یہ تمام چیزیں انہیں مد نظر رکھا جائے گا اور خصوصاً وہ اہل بیت ولاسی یما کن سنت اور وہ اہل بیت جو اللہ کے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں جس طرح کل عباس وہ بنی ہی جیسے حضرت عباس اور ان کی اولاد وعلی و علی بیتی وہ ضروری علی رضی اللہ تعالان ہو اسی طرح ان کے گھر والے اور ان کی اولاد وہ الگ بات ہے اور یہی بات میں نہاج و میں علامہ ابن تیمیہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ اس سے مراد وہی عبداللہ ابن عباس نے جو تفسیر کی ہے رہی بات اہل بیت کے ساتھ احسان کرنے کی تو وہ تو اللہ کے پیغمبر کا کنبا ہے وہ تو خاندان ہے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کرام کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا چی جائے کہ اللہ کے پیغمبر کے خاندان کے ساتھ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ لیکن الْقُرْبَى لیکن دوستی, دوستی فِي الْقُرْبَى قرابتداری کی وجہ سے لیکن محبت قرابتداری کی وجہ سے یا دوسرا معنی مفسرین کرتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ میں نہیں مانگتا تم لوگوں سے اس بیان پر کوئی عوض کوئی مزدوری المود فلقربہ لیکن جی چاہتا ہوں دوستی فلقربا یہ جی اللہ کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی یعنی یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کا قرب حاصل کرو اور تم لوگ اللہ کے قرب کے ذریعے محبت وہ تلاش کرو اللہ کی محبت یہ جی اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں یہ تلاش کرو اور میں یہی چاہتا ہوں الفل قربا عیست میں دیگر معانی بھی ہیں لیکن یہ دو معنی یہ زیادہ واضح ہیں اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے تمام پیغمبروں کے حوالے سے تقریباً یہ انیس بیس آیات ہیں کبھی قرآن اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کافی آیات میں جس طرح سور انعام آیت نمبر نوے اللہ کے پیغمبر سے نفی کی گئی تھی لا الم علیہ اجرہ سورہ مومنون آیت نمبر بہتر اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو چار سورہ فرقان آیت نمبر ستاون اور سورہ صبا آیت نمبر سینتالیس یہاں پہ سورہ شورا آیت نمبر تیئیس اور سورہ سعد آیت نمبر چھبیس سورہ دور آیت نمبر چالیس سورہ قلم آیت نمبر چھیالیس اور دیگر پیغمبروں کے حوالے سے سورہ شعرہ میں تمام پیغمبروں کے حوالے سے وہ ذکر کیا گیا تھا سورہ یونس میں سورہ میں اور دیگر صورتوں میں یہ آتا ہے کہ میں تم لوگوں سے اس بیان پر کوئی عوض اور کوئی مزدوری وہ نہیں چاہتا وہ میں یک طرف حسنتا نجد لہوفی حسن اب یہ عام قانون یہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ يَقْتَرِفْ طرف حسنتاً اور جو کوئی کمائے گا نیکی نزد لہو فی ہا حسنہ تو بڑھائیں گے ہم اس کے لیے فیا اس نیکی میں حسنن خوبی اور اچھائی اور اس کے دو معانی وہ ہم گزشتہ آیات میں ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ اس کے لیے مزید توفیق میں اضافہ کرے گا اور اس کے لیے اجر وہ زیادہ کرے گا ان اللہ غفور ان شکور بے شک اللہ بخشنے والا اور شکور وہ قدردان ہے تمہارے عمل کا اللہ تمہارے عمل کا قدردان ہے اور وہ بڑا بخشنے والا ہے ام لہم شرکاؤ آیا ان کے حصہ دار ہیں جنہوں نے مشروع کیا ہے ان کے لیے دین میں سے وہ چیزیں لمبیا اعظم بہ اللہ کے حکم نہیں دیا اس پر اللہ نے ولولا لمۃ الفصل اور اگر نہ ہوتی یہ بات فیصلہ کرنے والی عذاب کے تاخیر پر لقد یا نہم تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین اب کے اب اور بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے تم دیکھو کہ ظالموں کو ڈرنے والے اس عمل سے جو انہوں نے کیا ہے اور وہ جو ان کا کسب ہے بہم تو وہ ان پر پڑھنے والا ہے یعنی وہ ان کے گلے پڑھنے والا ہے و لدینہ منو عاملحات اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور عمل کی انیک تو وہ جن جنتوں کے سبزہ زاروں میں ہوں گے ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی کہ وہ جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں، هو الفضل ذالبیر اور یہ نعمتیں یہ جنت، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور یہ نعمتوں کا دیا جانا یو اللہ خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل کیا ہے نیک کہہ دیجیے پیغمبر کہ میں نہیں مانگتا تم لوگوں سے اس بیان پر کوئی مزدوری المدت القربہ لیکن چاہتا ہوں دوستی چاہتا ہوں محبت فلقربہ رشتے داری کی وجہ سے لیکن چاہتا ہوں محبت یہ جی اللہ کا قرب حاصل کرنے میں جس طرح سورہ فرقان میں کہا تھا اللہ این شاہ اللہ وہاں پہ سورہ فرقان میں ذکر کیا تھا اللہ من شاہی تخت اللہ ربی سبیلا تو یہ بالکل اسی کے قریب معنی ہے وہ میق طرف حسنتاً اور جو کوئی کمائے نیکی نزد لہو فیا حسنا تو بڑھائیں گے ہم اس کے لیے فیا اس نیکی میں حسن خوبی ان اللہ غفور شکور اور بے شک اللہ بخشنے والا شکورن اور قدر کرنے والا تمہارے عمل کا وہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا واخیرہ الحمد للہ رب العالمین